بس اللہ صحمد اللہ محمد, محمد. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو پاک مسئلہ اور فضائل علیہ سلسلے درفتی دوبارہ دو سے درگت مندا دوبارہ اور تو سادات کتاب سادات نامہ تعمیر کم بیس مندانی علیہ الرحمٰ کا جو طارق اندہ کتاب ہے جس کا آغاز شد بشارہ تکویس نے تجمہ اور اس کو چھپا ہے اس میں سے کل آب لوگوں کی مبارکہ ہوں تک حدیث نمبر ایک دو پہنچایا تھا دس نمبر ایک میں ابھی دس نمبر دو میں حدیث نمبر تین چار اور پانچ کا مختصر تجمہ پہنچانے کی طرف حاصل کر رہا ہوں اور یہ اس میں یہ ساری ہے اس کتاب کی ساری حدیث امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئے ہے اس لیے سے یہ حدیث بہت اہمیت کا حامل ہے یعنی اس کا حدیث میں سلسلہ صنعت کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ اس کو کس سے نقل ہوا ہے تو اس میں چالیس حدیث امام رضا علیہ السلام ان عادی کا راوی ہے اور اسی حدیث سے امام رضا علیہ السلام اپنے آبا و سے نقل کرتے ہیں تیسری حدیث میں فرماتے ہیں وہ اب حاضین یعنی بالکل اسی صنعت کا امام رضا امام رضا آگے اپنے پدر بزوار سے اور اس سے آگے پر پتر پدر وبغوار سے ایمہ یہ کہ وادہ علیہ السلام سے علیہ و رسول اللہ سے نقل کریں تو اس سے بہتر سلسلہ صنعت کسی بھی حدیث میں نہیں ہو سکتی ہے جس میں سارے معصومین کا ایک سلسلہ ہے امام رضا سے لے کر یک وادہ رسول اللہ تک علیہ و سلم صم سے رسول اللہ تک پہنچتی ہے تو اسی سنت سے نقل ہوا مولانا کالم رضا علیہ السلام سلام فرماتے ہیں رسول اللہ کالک رسول اللّہ صلی اللہ وسلم نے بیت میرے اہل بیت کی مثال کا مسئلہ صفی نو نو ن علیہ السلام کی کشتی کی مانن ہے من رکھی وہاں جو بھی اس کشتی میں سوار ہوا نہ جا اس کو نہ جات من عمل تخلّانہ جس کشی نے اس قصی میں سوار ہونے سے تخلق کیا پیچھے ہٹ گیا سوار نہیں ہوا اگر کا وہ غرق ہو گیا پھر نہ ادھر جہنم میں غرق ہونا آگ میں پانی میں غرق ہو گیا نوح علیہ السلام کی قوم ادھر جہنم میں غرق ہوگا یعنی یہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا یعنی حد حصہ میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح نع علیہ السلام کے جو پیروکار منہ سے جو لوگ کشتی میں سوار نہیں ہوا اگرچہ آپ کے جوجا آپ کا بیٹا تھا وہ دونوں سنوار نہیں ہوا وہ دونوں پانی میں غرق ہو گیا ایسے ہی جو بھی محمد آل محمد کے آپ فرماتے میرے البیت کے قسط میں سوار نہیں ہوا یعنی میرے اہلیت کو نہیں مانیں گے ان سے دشمنی کریں گے یہاں نہ ان سے بنا دیا ہے ان سے بہت زیادہ آواز رکھیں تو وہ وہ واسل جہنم ہو جائے گا ان سے دشمنی انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا اس حدیث کے معنی, معنی معفہ اس کے بعد وہ لاد حدیش نمبر چار میں فرماتی ہیں وہ بھى حادر السنا یہاں بھی امام رضا علیہ السلام سے ناعا فرماتا ہے رضا فرماتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمايا من را ولادا من اولاد جو شاید میرا اولاد میں سے کسی کو دیکھ لے اور ان کو دیکھ کر انہيں رسول اللہ يہ آت جائے اور محمد عل محمد پر درد بھیجے حص ال پھر اس نے مجھ پر درد بھيجا مجھ محمد پر تائن ہاں یہ بالکل رضا اور رغبت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ پر درود بھیجا تو کیا فائدہ ہوگا ایجاد اللہ تعالیٰ تو اضافہ کرے گا اللہ تعالی پھر سم اس کی قوت سماعت اور قوت بصارت میں اللہ اضافت کرے گا اس کے اس درود کی برکت سے چونکہ اس نے آل محمد کو دیکھ کر درود ان پر درود بھیجا اس دیکھنے کی بند دیکھ کر اس نے ایک اس دیکھنے کی برکت سے اس کی وجہ سے اس کے دن میں محمد آل محمد کے محبت آئی محبت کے نظم اس نے درود السلام کا تحفہ بھیجا پیش کیا اس کے نظم اللہ تعالیٰ سے اس کی جو اللہ کی دیوی دو نعمت ہیں قوتِ سماعت اور بصرت اس میں اور اضافہ کریں ہاں جی چونکہ انسان اگر یہ قوت بسار سماعت انسان سے چھن جائیں تو یہ دنیا اس کے لیے تاریخ ہو جاتی ہے کتنی عظیم نعمت ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا اجداد اللہ اضافہ کرے اللہ تعالیٰ فسم او اس کی قوت سماعت اور قوت بصرت یہ اس کتاب کی چوتھی حدیث ہے اور کتاب کی پانچویں حدیث جو ہے اسی صنعت کے ساتھ وہ بھی حاضر اسناعت عنوں رضا علیہ السلام سے امیر کبھی نقل فرماتے ہیں اور میں کالے مرضہ فرما رہے کالے مرضہ فرما رہے میرے مولا رسول نے فرمایا اس قرآل رسول اللہ رسول اللہ نے فرمایا منظار ولاد من اولادی جو شغل بھی میرے اولادوں میں اس کسی کی زیارت کرے فی اس کی زندگی میں و وبا دلماتے اس کے فوت ہونے کے بعد ان کی زیارت کرے پھر حیات میں ان کے سامنے جا کے ان سے ملاقات کی زیارت کے محمد عقیدت کے ساتھ ان کے دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنے کے بعد ان کے روزہ اظہار پہ جا کر ان کے آسان مقدس پر جا کر ان کے ان سے ان کی زیارت کی تو پیام فرماتے ہیں فقا ان تو گویا کہ اس بندے نے مجھ محمد کی زیارت کی ہے کوئی کہ اس نے میری زیارت کی وغفر اللہ البتہ اور اللہ تعالیٰ اس کی اس نورانی عمل کی برکت سے اس کی گناہ کو ہر صورت میں بڑھ دے گا البتہ تعین ہر صورت میں اللہ اس کی گناہ کو بڑھ جائے گا تو آذہ نگرامین عادی صاحب دیکھیں عالِ محمد جو ہے ہمارے لیے, محبت اور محبت اور محبت اور لیے ہمارے ہے. ان سے محبت اور محدت وقدت نجات سفنے نوح کی طرح ہیں یہ ہمارے نجات کا ذریعہ ہے ان سے محبت وقدت اور ان کے بردرود و سلام بھیجنا ان کو دیکھ کر جو ہے یہ ہماری یا اللہ کی تفصیلی ہوئی نعمتوں میں اور اضافہ کا سبب ہو رہا ہے اس وجہ سے اس سے ہاں جی چوتھی عدیم فرمایا سے قوت و سماعت میں اضافہ ہوگا اور پانچویں میں فرمایا اس کی گناہوں کو بخش دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس زیارت کی وجہ سے خواہ اس عظیم اس اولاد رسول کی زندگی میں آپ نے حیات میں ان کے زندگی ان کی زیارت کی یا ان کے رحلت کے بعد دونوں صورتوں میں آپ کی بخشش کا سامان ہو رہا ہے تو میں اللہ سے دعا کر دیں پر پروردگار آلم ہمیں محمد عالم محمد سے سچی محبت معدت ہمیں توفیق عطا فرما اور ان کے دامن سے متمسک رہنے کی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمایا اللہ ان ان سے متمسک رہ کر کہ اللہ ہمیں جو ہے ہم کل قیامت میں ہمارے گناہوں کی بخش کر محبت مدد کو ذریعہ قرار دیا اللہ اور ان کی شہد بھی ہمیں نہ صرف فرمایا اللہ عام یا رب العالم